فرمایا گیا اے نو کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر اور کچھ گروہ ہیں جناو ہم دنا برتنی دیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے درناک عذاب پہنچی گا